الحمد اللہ رب العالمين. والسلام على سيد وسلات وسلام بعد سعید بالله من باغ الرجيم بسم اللہ الرّحمان الرحیم السلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولی الحاب حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ الله وعلى علیہ الحاب يا, يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حج اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو رب کائنات کی رحمتوں سے نہ صرف محروم ہو جاتا ہے بلکہ ہدایت کے راستے بھی اس کے لیے مسلود ہو جاتے ہیں الحمد للہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے مدنی قافلے کی ارافات روانگی وقوف عرافات اور دعائے عرافات کے رکت انگیز مناظر کو ملاحظہ کیا انشاءاللہ شاء آج ہم کرام کی ارافات سے متلفہ روانگی وقوف مصطلفہ کے مناظر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گی اللہ میدان اللہ وللہ وللہ ارافات میں ہو جائے کرام غروب آفتاب سے خوشبوخو کے ساتھ نرس سے کاپتے خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کی سر جھکائے توبہ و استغفار اور دعاؤں میں مصروف رہے ایمان پر استقامت گناہوں کی مغفرت اور دنیا و آخرت میں آفیت کی التجائے ان کے لبوں پر مچلتی رہیں سیدی شہ کے طریقے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالیہ کرام کو ڈھارس بندھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیارے پیارے حاجیوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سچے بادوں پر بھروسہ کر کے یقین کر لیں کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو نماز روزہ زکات وغیرہ میں ہرگز کوتا ہی نہ ہو فلم و ڈراموں اور گانوں بازو نیز حرام روزی کمانے داڑی مدا یا ایک مٹھی سے گھٹانے ماں باپ کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ گناوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائے الحمد عزوجل وقوف ارافا کے دوران دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی اجتماعی دعا میں تمام عالمی اسلام بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں غروبِ آفتاب کے بعد حجاج کرام رام ارافات شریف سے جانبِ مزدلفہ روانہ ہوئے لوگا ون گلوم گلا گلاب و لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك, لك والملك لك labbayk allahumma مدنی قافلے کے آشکان رسول عشق وار افتگی خوشبو تزلزل اور آج جو انتصاری کی سراپا تصویر بن کر خوش لباسی اور عمدہ پوشاکی کی زینت سے مبرہ کھلے سخ خشاں کشاں کشا جانب مضلیفہ رواں رواں تھے لفا ون لری گل کم لوگ ملبئی لبئی کلا شری گلا وتا مل لری گل لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا शरीك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا शरीك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد وقت ہم مزدلفہ کی مبارک رات گزارنے کے لیے عرفات سے سوئے مزدلفہ رواں دواں ہیں الحمد ایک مدنی قافلہ ہمارے ساتھ ہے عرفات کے وقوف کے بعد اب یہ مدنی قافلہ سوئے مزدلفہ رواں دواں ہے ہمارے بالکل پیچھے آپ مسجد نمرہ کے پرکیف نظارے بھی دیکھ رہے ہوں گے عرفات شریف یہاں سے کچھ پہلے ختم ہوا ہے یہاں سے مصطلفہ تقریباً پانچ کلومیٹر کا سفر باقی ہے اور انشاءاللہ یہ قافلہ لبیک کی سدائیں بلند کرتے ہوئے مناجات پڑھتے ہوئے سوئ مصطلفہ روانہ ہوگا الحمدللہ اس پورے قافلے میں ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی سے کئی ذمہ داران کا بھی ہمیں ساتھ رہا الحمدللہ ہمارے اس قافلے کے امیر رکل شورا باپو ہیں آئیے ابراہیم باپو سے انشاءاللہ اس قافلے کے حوالے سے کچھ معلومات لیتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ السّلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو باپو کو بھی اور تمام شرکاء قافلہ کو حج مبارک ہو مبارک. حضور ماشاءاللہ اللہ آج آپ یہ عرفات کا دن گزار چکے ہیں اور مکہ پاک سے سفر جاری رہا آپ ساتھ ساتھ تھے آپ نے کئی مناظر بھی دیکھے اسلامی بھائیوں کو آپ تربیت بھی فرماتے رہے کچھ مختصراً اپنے اس پورے سفر میں جو اب تک ہوا ہے کچھ ارشاد فرمائے کہ کس طرح یہ سفر ہوا الحمدللہ للہ المکرمہ میں مسجد الحرام شریف میں حاضری ہوئی اور وہیں سے حج کا ایرام باندھا اسلامی بھائیوں نے اور لبیک پڑھتے ہوئے پورا قافلہ ہمارا پیدل سوئے مینا روانہ ہوا الحمدللہ للہ مینا پیدل چلتے ہوئے ہم پہنچے اور اس کے بعد مینا میں قیامرہ ہمارا نمازیں ہوئیں اور اس کے بعد الحمدللہ ہم دوسرے دن سوئے عرفات روانہ ہوئے اسلامی بھائی لبے کی تکرار کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صناخوانی کرتے ہوئے ہم عرفات پہنچے اور عرفات پہنچنے کے بعد یہاں کا وقوف کیا ہم نے الحمد اور یہاں اجتماعی طور پر جو ہے اسلامی بھائیوں کو جو عرفات کے اذکار ہیں اور جو وظائف ہیں وہ بیان کیے گئے اور اس کے بعد اجتماعی طور پر کئی مقامات پر الحمدللہ اجتماع دعا کا سلسلہ رہا اور مغرب تک یہ دعا کا سلسلہ جاری رہا اسلامی بھائیوں نے بارگاہ الاہی میں رو کر گڑ کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور عرفات کے اس میدان میں جہاں آج کوئی محروم نہیں لوٹتا وہاں اللہ کے حضور دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سرحد کو قبول فرما دیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ اس پیارے انداز میں الحمدللہ اس مدنی قافلے نے سفر کیا اور یقیناً یہاں جو دعائیں ہوئی ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کے لیے بھی دعائیں ہوئی عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں ہوئی مدنی چینل کے لیے دعائیں ہوئی آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مدنی چینل وہ واحد چینل ہے جو شہید کے متعلق الحمد گھر گھر پہنچ کر سنت پھیلا رہا ہے اور آج میدان عرفات کے قریب سے کھڑے ہو کر مسجد نمرہ کے قریب سے ہم آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت عام کرتے رہیے اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم یہاں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حج کے لیے یہ مبارک سفر عطا فرمائے مدینے کا مبارک سفر عطا فرمائے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اس وقت ہمارے ساتھ مجلس حج و عمرہ پاکستان اتاری کے ذمہ دار موجود ہیں اور الحمدللہ للہ آپ نے حج و عمرہ کی کارکردگی تو مدنی چینل پر ہی دیکھی ہوگی کہ کس پیارے انداز میں ایئرپورٹ ہو یا حاجی کیمپ ہو الحمد للہ حاجیوں کی تربیت کی گئی اور آج الحمدللہ مجلس سے حج و عمرہ کے ذمہ دار ہمارے ساتھ یہاں پر راہ مزدلفہ میں موجود ہیں وہاں کی کارکردگی تو آپ نے سنی آئیے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بدلے سے حج و عمرہ کی حج پر آنے کے بعد یہاں اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کیا کارکردگی اور کیا طریقہ کار ہوا کرتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ اور کچھ مجلس حج عمرہ اور یہاں اس سے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے الحمدللہ عزوجل جس طرح پاکستان اور دیگر ممالک میں یہ سلسلہ ہے مجلس حج عمرہ کا اسی طرح سے یہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آرافات مصطلفہ مینا کے میدانوں میں الحمدللہ مجلس حج عمرہ کے تحت اسلامی بھائیوں کو رسائل وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل اس مجلس کے تحت جس طرح یہ کافلہ باب المدینہ کراچی سے چلا اور مختلف ایئرپورٹوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا تو الحمدللہ للہ ایئرپورٹوں بھی یہ معاملات تھے کہ جو خج کرام اپنے سلے لباس میں ائیرپورٹ تشریف لائے اور پھر انہوں نے ایئرپورٹ سے جب احرام باندھا تو ہمارے مجلس جو عمرہ کے اسلامی بھائیوں نے ان کے احرام بھی باندھے اور الحمد للہ آزد ان کی خیر خواہ کی اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور ایک ایسی تعداد نظر آئی کہ جو بےچارے احرام باندھنا نہیں جانتے تھے اور اس مجلس کے تحت الحمد ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ان کے احرام بھی باندھے اور الحمد ان کے اندر لنگر رسائل کی ترکیب بھی بنی انہیں رفیق الحرمین پیش کی گئی حج و عمرہ ایک نظر میں کارٹ تقسیم کیا گیا دیگر رسائل امیر اہل سنت عطا کیے گئے اور الحمدللہ اس طرح سے یہ سارے تقسیم کرتے کراتے کافلہ یہاں مکہ شریف میں حاضر ہوا اور الحمدللہ آج یہاں پر ہم عرفات کے میدان سے باہر مزدلفہ کی روانگی کے لیے موجود ہیں مسجد نمرہ پر یہ سارے اسلامی بھائی موجود ہیں اور الحمد للہ جل یہاں پر بھی سب کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی ہوں جس مقام پر بھی ہوں دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ یہ ایسا کام ہے ایسا زبردست کام ہے کہ جس کے ذریعے بار بار مدینہ مدینہ بولنے کی سعادت مل جاتی ہے اللہ اے زبان اللہ اللہ پر ذکر مدینہ جاری ہو جاتا ہے اللہ تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کوشش کیجیے کہ آپ بھی مجلس حج و عمرہ سے رابطہ کیجیے اس کے لیے ہماری ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ ای میل کر سکتے ہیں مجلس حج و عمرہ کا جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھے ہوں گے انشاءاللہ اسے بھی دے اس پر آپ اپنی میل کر سکتے ہیں اس بارے میں کوئی معاملات ہوں یا کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ یہ مجلس آپ کی پوری بھرپور خیر فائی کرے گی ذیر شاہد فرمائے صرف حج ہی پر مجلس حج و عمرہ کام کرتی ہے یا عمرے کے زائرین پر بھی آپ ان کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں الحمد للہ عمرے کے عمرہ تربیتی اجتماع کے حوالے سے الحمدللہ باب المدینہ اور دیگر صوبوں میں اجتماعات رکھے گئے اور جس میں بھرپور تعداد میں اسلامی بھائی شریک ہوئے اور الحمدللہ ان کو عمرے کا مکمل طریقہ بھی سکھایا گیا اور عمرے کے موقع مغربی الحمد للہ بجل یہاں مکہ مدینے میں قافلوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور جب عمرے پہ اسلامی بھائی آتے ہیں یہاں پر اور حج پر آتے ہیں جیسا کہ الحمدللہ کل ہی ہمارے یہاں مشاورت ہو رہی تھی اور اس میں یہ تہوار کے انشاءاللہ شاء اب حج گئے حج سے واپس جا رہے ہیں تو انشاءاللہ حج کا شکرانہ قافلات حرم کے حوالے سے حرمن طیب قافلوں میں سفر کریں گے اللہ تو ان شاء اللہ, اللہ, اللہ جل ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے یہاں کے اسلامی بھائیوں میں بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے سنا یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے قدم قدم پر تربیت مینا میں درس و بیان کا سلسلہ بلکہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مینا کے اندر اور عرفات کے اندر بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل بھی دیکھا اور الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے دیکھے الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائی یہاں بھی تربیت کا سلسلہ نمازوں کے بعد درس و بیان کی ترکیب اور جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ کبھی احرام کے مسائل کبھی بہت سارے مسائل جو ہمارے اسلامی بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتے مجلس سے حج و عمرہ کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مبلگین ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی حج ایک ایسا مبارک سفر ہے پوری دنیا سے مسلمان جب بھی حج کا اعلان ہوتا ہے حج کا موسم قریب آتا ہے دنیا بھر سے سفر کے لیے کھچے چلے آتے ہیں اور اسی طرح دنیا بھر سے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی مختلف ملکوں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سوئے عرفات رواں رواں ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے اس مدنی قابل میں جہاں دیگر ذمہ دار موجود ہیں وہاں دارالست کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں مدری چینل کے کئی سلسلوں میں آپ نے ان کا ادارہ کیا ہوگا آئیے آج مسجد نمرا کے قریب بھی ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ سب سے پہلے تو حضور آپ کو پہلا حج آپ کا حج مبارک کو. ارشاد فرمائے کہ میں دیکھتا رہا کہ آپ سفر میں ساتھ پہ کئی اسلامی بھائیوں کا سوالات کے حوالے سے آپ سے روجو رہا so آپ اپنے اس تجربے کو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ قافلے کے ساتھ آپ نے سفر کیا اور پھر لوگ آپ سے سوالات کرتے رہے تو اس حوالے سے کچھ ہمارے بدری کی اسلامی بھائیوں کی بھی رہنمائی فرمائیں سفر ہمارا شروع ہوا تھا مقد المکرمہ سے اور پیدل پہلے مینا شریف آئے اور اس کے بعد وقوف عرفہ کے لیے مینا سے وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہ جمع ہوئے اور اب واپسی مضلفہ کی طرف روانگی ہے یہ سارا سفر پیدل ہوا اور اس میں سینکڑوں مسائل پوچھے گئے دعوت اسلامی کے اس اجتماعی سفر میں اور یہ قافلے کی صورت میں آنے میں بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اکیلا اکیلا تنہا آدمی وہ شیطان کا کے واروں کا شکار زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اسی طرح نفس کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے سستی کائلی بھی ساتھ ساتھ ہے لیکن اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے ذکر و نعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے دقت انگیز دعائیں اور ایک دوسرے کو جو مسائل سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے وہ اس طرح اجتماع کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اکیلا اکیلا آدمی ہوتا ہے تو وہ مسائل بازوں کا تو اس کے ذہن میں پوچھنے والے سوالات پیدا نہیں ہوتے لیکن اس سلسلے میں دیکھا کہ سفر جب شروع ہوا تھا اور ابھی تک اور آگے بھی سفر جاری رہے گا سہو مسائل لوگوں نے چلتے چلتے پوچھے تو اس طرح ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ مسائل سیکھنے کے لوگوں میں جستجو پیدا ہوتی ہے ہو وہ صحیح طریقے سے حج ادا کر سکیں یہ جو ہے وہ ایک خواہش گویا وہ پیدا ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کرنا چاہیے کہ اکثر جو مسائل پوچھے گئے اس حوالے سے میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حاجی ہوں یا عمرے پر آنے والے اکثر لوگوں نے مسائل وہ پوچھے ہیں کہ جو انہیں یہاں پر آنے سے پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے اور پوچھ کر یاد کر لینے چاہیے تھے یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے سینکڑوں قسم کی, کی غلطیاں کی بعض مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اگر وہ پہلے سے یہ مسائل جان لیتے تو یہ نوبت نہ آتی تو علم دین کا شوق ہمیں ضرور پیدا کرنا چاہیے دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہ جذبہ دیتا ہے کہ اپنے جو بھی معمولات ہیں فرائض واجبات سنن مستحبات جو بھی ادا کرنا ہے وہ طریقہ کار کے مطابق درست طریقے سے ادا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ شرح طور پر وہ درست ہونا چاہیے بلکہ رکت اور سوز و گداس یہ تو ہماری دعوت اسلامی کا گو ایک خاصہ ہے ناپخا حضرات ہمارے ساتھ ہیں خوش الحان نافخانوں سے نعتیں سن کر عشق رسول دل میں پیدا ہوتا ہے اور مناجات سن کر خوف خدا بیدار ہو جاتا ہے تو بندہ اگر اس طرح قافلے کی صورت میں سفر کرے تو اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں میرے پیارے اور محتاط بھائی جو آپ اس وقت یہ ایک بینر دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر تو آپ نے بابل مدینہ کراچی میں بھی دیکھا ہوگا فیضان مدینہ میں بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ الحمدللہ للہ یہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس پورے سفر میں بھی غیبت کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے خلاف جنگ ناگے ناگے ناگے ناگے ناگے نا سنیں گے <Es poor> inna <raccoing> al <outro> <cribingothtaking> <ousinghalf> گئی کلا گر گلائی ون لری گلا گلائی لفائی گلا چری گلا گلائی ونیہ متا لکول کاش وہ ارافات سے جانے میں مزتلفہ جاتے ہوئے راستے بھر مدنی قافلے کی شرکا ذکر و درو اور نبئی اللہم ملبیک کی تکرار میں محسوس ہوئی ہو گو ونیا متا مل لری گل بھائی گلا شری گل گل ونیہ متا مل شری گلے ہو میرا میدان ارافا سے مظلیفہ کا فاصلہ تقریباً چھ کلومیٹر ہے الحمدللہ عزوجل مدنی کافلے کی شرکانی حسب سابق یہ سفر بھی پیدل طے کرنے کی سعادت حاصل ہے بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مدنی قافلہ مصبلیفہ کی مقدس وادی میں داخل ہو گئی <سؤال> جاتے کرام کے لیے مصطلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے مگر اس کا وقوف واجب ہے وقوف مضطلفہ کا وقت صبح سادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی یہاں گزار لیا تو وقوف ہو گیا دیکھو آج کی رات بعض اکابر علما کے نزدیک للت القدر سے بھی افضل ہے سعیدی شہ کے طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ خجادی کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں لب کی کثرت کیجیے اور ذکر و درود اور دعا میں مشغول رہیں گے ان شاء اللہ سوجن جو کچھ مانگیں گے پائیں گے جو مو رب کی میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے اور یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے تو جاد کرام مصطلفہ میں ایک ہی آزان اور ایک ہی اقامت سے مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر ادا فرماتے ہیں کامین کا نظارہ الحمد للہ یزا وجل تبلیغ کور و سنک کی عالمگیر غیر سیاسی تحریر دعوت اسلامی کے زیر تمام وقوف مضطلفہ کے دوران بھی اجتماعی دعا مانگی گئی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج دس ذوالحجہ کی صبح ہے وقوف مضطلفہ کا وقت ہے یاد رہے کہ حاجیوں کے لیے جو واجب وقوف ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت ہے ابھی ابھی ہم نے الحمد نماز فجر ادا کی با جماعت اب انشاءاللہ اللہ دعا مانگی جائے گی آج وہ رات ہے جو حاجیوں کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل رات تھی اور اب جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے میدان عرفات میں مولائے کریم نے اپنے حقوق معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا اور آج حاجیوں کو یہ بشارت دی گئی کہ جو وقوف مزدلفہ کرے اس کے حقوق العباد بھی معاف کروا دیے جائیں گے آئیے مل کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے لیتے ہیں الحمد رب العالمین وسلات والسلام على سدیا اب المرسلیم يا ارحمر رحمین يا ارحمر رحمین يا ارحمر رحمین يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان رحيم اللهم اللہ فرور انت خیر الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم اني اسألك ايمانا كاملا ويكينا صادقا وكلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا عابدا والرزقا حلالا طيبا وطوبة نسوح وطوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب من النار غیر حساب یا عزیز و یا غفار یا رب اے مالک و مولا اے ڈوبتوں کو بچانے والے رب اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے اے مزدلفہ کی رات حاجیوں کو قیام کے وقت حقوق العباد معاف کروانے والے مولا اے اللہ تیرے بندے آج مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد تیرے دربار میں بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے مولا یقیناً کل عرفات کے میدان میں تو نے حاجیوں کی مغفرت فرمائی ہے مولا اگر اب بھی ہم پر رحمت نہ ہوئی ہو اے مولا اگر بخشے جانے والوں میں ہمارا نام نہ لکھا ہو تو مولا تجھے مصطلفہ کے مبارک لمحات کا واسطہ بخشے ہوئے میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے اے اللہ جن کا وقوف عرفہ قبول کیا ان خوش قصیبوں کا واسطہ ہمارا وقوف عرفہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اے اللہ آج کے دن تیرا حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے مولا ہم نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے حق تلف کر دیے ہوں گے نہ جانے کتنوں کی دل آزاری کر دی ہوگی مولا نہ جانے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں کی ہیں مولا سر پر حقوق عبادت کا بڑا معاملہ ہے اے مالک کو مولا یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا حقوق العباد تو بھی معاف نہیں فرماتا مگر آج وہ دن ہے مولا اس مبارک دن جو میدانفہ میں حاضر ہو جائے بروز محشر تو اس حقوق العباد بھی معاف فرما دے گا اے اللہ ہم بڑے ناتوان ہیں مولا ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں یہاں موجود لاکھوں حجاج کا واسطہ ہم سب کے تمام حقوق العباد معاف فرما دے اے اللہ اپنے بندوں کو ہم سے راضی کر دے ہم نے جن جن کی غیبتیں کی ہیں ہمیں معاف کر دے جن کی حق تلفیاں کی ہے ہمیں معاف کر دے جن کی دل آزاریہ کی ہے مولا ان کے حقوق معاف فرما دے اے اللہ ان مسلمانوں کو ہم سے راضی فرما دے اے پروردگار اے مالک و مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہمیں زوال نعمت سے بچا لے اے اللہ ہمیں یہاں بھی چین و سکون عطا فرما آخرت میں بھی چین و سکون ہمارا مقدر فرما دے اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے دے عذاب محشر سے بچا لے جہنم کی سختیوں سے بچا لے اے اللہ قبر کے بھیجنے سے بچا لے منکر نکی کی سختی سے بچا لے اے مالک و مولا پل سراط پر ثابت قدمی عطا فرما اے مالک و مولا محشر کے دن سرکار کے لیواؤل الحمد تلے ہمیں جگہ فرما سرکار کے ہاتھوں جامع اے مالک مولا وقوف کو ہمیں میشر کی یاد دلا رہا ہے کیسا نفسا نفسی کا عالم ہے ہر کوئی اسلامی بھائی روڈ پر سو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے بولا اتنی آسانیاں ہیں یہاں پر اس کے باوجود ہم تھک جاتے ہیں بولا میدان میشر میں تو کوئی سایہ بھی نہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی سورج سوا میل پر ہوگا مولا اور ہمارے گناہ ہمارے اگر ساتھ ہوئے تیری ناراضگی ہمارے ساتھ ہوئی مولا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے اے اللہ تجھے آج کے مبارک وقوف کا صدقہ میدان مزدلفہ پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش برسا دے کچھ چیٹے مولا ہم گناگاروں پر بھی برسا دے آج ہماری بے حساب اور بے کتاب بخشش فرما دے اے اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لے ہمیں بے حساب داخل جنت فرما دے اے اللہ بے حساب ہم سب کی بخشش فرما دے اے مالک و مولا جتنے اسلامی بھائی دعا میں شریک ہیں جو جو دل میں تمنایں ہیں سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرماد یہ مدنی کافلہ رمی جمرات کے لیے سوئ مینا روانہ اور بالآخری مدنی کافلہ رمی جمرات کے لیے مینا کی مقدس بادی میں داخل ہوا اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کیا گیا حضرت المدا کے موقع پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے انہیں تین مقامات پر کنکریاں ماری اور جانور ذبح فرمائے کرام بسجا کو مینا شریف پہنچ کر سیدھے جمرات القبا یعنی بڑے شیطان کی طرف آتے ہیں اور آج کے دن صرف اسی ایک کو کنکریاں مارتے ہیں سیدی صحیح طریقت کے طریقہ امیر سلط دامت برکات العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش رمی جمعات کے وقت دل میں یہ نیت حاضر ہو جائے کہ میں اپنے اوپر جو شیطان مسلط ہے اسے مار بگانے میں کامیاب ہو ہوتا انشاء اللہ, اکبر وللہ اللہ اکبر انشاءاللہ زوجل آئندہ سلسلے میں ہم تواف زیارہ کے رکت انگیز مناظر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر سال حج کی سادت نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آمین بجاہ ہند نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر ل